بماسو بکم مصیبت اور تم پر جو مصیبت آتی ہے فبیما کسبت ایدی یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے کسبت کمایا ایدی تمہارے ہاتھوں نے جو تمہارے ہاتھوں نے کرتوت کیے یہ اس کی سزا ہے اور بہت سارے گناہوں پر پکڑ نہیں کی جاتی یعنی کئی ایسے گناہ ہیں کہ جس کی بظاہر وقتی طور پر دنیا کے اندر پکڑ ظاہر نہیں ہوتی ہم تو دن رات گناہ کرتے ہیں اگر ہر گناہ کا نتیجہ دنیا میں ظاہر ہونا شروع ہو جائے تو ہم دنیا کے اندر چلنے پھرنے کے قابل نہ ہوں وَمَا ان بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا اردی وما ان اور تم یہ طاقت نہیں رکھتے بھی کہ آجز کر سکو اللہ تعالی کو فل اردی زمین میں یہ مت سمجھنا کہ گناہوں کی وجہ سے اگر بظاہر کوئی نحوست محسوس نہیں ہو رہی یا مکمل تباہی نہیں آ رہی تو یہ مت سمجھنا کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکو گے اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ اس نے تمہیں مہلت دی ہے اور جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا وما من دون ولا نصیر تو اللہ تعالی کے عذاب سے بچانے والا اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا دوست ہوگا اور نہ کوئی تمہارا مددگار ہوگا اللہ کی نعمتوں کا ذکر ومن آیاتی ہل جواری فل باہری اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی الجوار وہ کشتیاں ہیں وہ بحری جہاز ہیں جو چلتے ہیں فل باہری سمندر میں دریا میں کل آلام گویا کے اونچے اونچے پہاڑ ہیں پہاڑوں کی طرح وہ بڑے بڑے باہری جہاز چلتے ہیں سوچنا چاہیے کہ ان باہری جہاز بنانے کے لیے جو لوہا یا دیگر چیزیں استعمال ہوتی ہیں یہ چیزیں پیدا کس نے کی پھر پانی کے اندر یہ صلاحیت کس نے پیدا کی کہ اگر سوئی ڈالی جائے تو سوئی ڈوب جاتی ہے لیکن باہری جہاز پر لاکھوں ٹن لوہا رکھ کر اسے سمندر میں چلایا جائے وہ ڈوبتا نہیں ہے تو پانی کے اندر یہ صلاحیت کس نے پیدا کی پھر تمہیں کس نے پیدا کیا تمہاری نگاہیں تمہاری عقلیں تمہاری طاقتیں تمہارے ہاتھ میں پکڑنے کی قوتیں کس نے پیدا کی تم سوچو کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں وہ عقلیں عطا فرمائیں کہ بڑے بڑے واہری جہاز تم بنا لیتے ہو تو تمہیں اللہ تعالی کا شکر کرنا چاہیے اب یہاں پر ایک مثال ہے باہری جہاز کی اور اس ایک مثال میں دنیا کی تمام ایجادات داخل ہیں کہ ہم نے اپنی عقل کے ذریعے کتنی چیزیں بنائی اور مسلمان ہوں یا کافر ہوں یہ دنیا کی نعمتوں میں فائدہ اٹھا رہے ہیں تو انسان اس پر اپنی عقل کا غرور نہ کرے بلکہ سوچے کہ رب العالمین نے کتنا کرم کیا کہ انسان کو یہ اپنے عطا فرمائے اگر دیکھا جائے تو جانوروں کے سائز انسانوں سے بڑے ہیں وہ ہم سے زیادہ کھاتے ہیں اور ہم سے زیادہ قوت رکھتے ہیں لیکن بڑے بڑے جانور انسان کے قابو میں آتے ہیں وہ عقل کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عقل عطا فرمائی ہے ای یشا اگر وہ چاہے یوس کی نی وہ ہوا کو روک دے ہوایں رک جائیں اور تمہارے لیے ایسا عالم ہو کہ کشتی سمندر کی موجوں میں وہ پھنس جائے بڑے بڑی بحری جہاز یہاں تک کہ سپر پاور کہلانے والے ممالک کی بھی بحری جہاز جب وہ چاروں طرف سے موجوں میں گھر جاتے ہیں تو بسا اوقات وہ دریا کے اور سمندر کی بھور میں جسے سمندر کا دلدل کہتے ہیں اس کے اندر اس طرح غرق ہو جاتے ہیں جس طرح کیچڑ کے اندر یا صحرائی اور ریگستانی دلدل کے اندر لوگ اندر دھس جاتے ہیں اللہ تعالی چاہے تو یوس ریحا وہ چاہے تو تمہارے لیے ہوائیں روک دے یاؤ گلنا ربا کی دا اللہ پھر اس وقت یہ کشتیاں دریا اور سمندر کی پیٹ پر رک جائیں نہ تم آگے جا سکو نہ پیچھے جا سکو ان نفیز بے شک ان تمام باتوں میں لیا تل کل سوبارن شکور ضرور نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے یا اللہ تو ہمیں صبر و شکر عطا فرما صبر و شکر بہت بڑی نعمت ہے صبر و شکر کیسے پیدا ہو اس کا ایک بہترین ذریعہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے ادنا کو دیکھا جائے یعنی نعمتوں میں جو ہم سے بڑھ کر ہو اسے نہ دیکھیں بلکہ اسے دیکھیں جو ہم سے بھی وہ نیچے ہے اگر ہمیں سر میں درد ہے تو ایمرجنسی وارڈ میں چلے جائیں وہاں لوگوں کو دیکھیں وہ کیسی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود اسپتالوں میں علاج مہیا نہیں ہو رہا ڈاکٹر وہ لاجواب ہو چکے ہیں اس مرض کو لا علاج قرار دے رہے ہیں انسان جب وہ منظر دیکھتا ہے تو اپنے سر کا درد وہ بھول جاتا ہے اسی طرح انسان ان چیزوں پر غور کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر نعمتیں دی ہیں اور ان چیزوں پہ غور نہ کرے جن چیزوں سے وہ محروم ہے تو مسلسل وہ نعمتوں کا ذکر کرتا رہے گا تو اسے شکر بھی پیدا ہوگا اور صبر بھی پیدا ہوگا او یو یا اللہ تعالی ان کشتوں کو تباہ کر دے وہ چاہے تو اس پر بھی قادر ہے بیما کا اس وجہ سے کہ انہوں نے گناہ کیے تو یہ گناگار جن کشتیوں میں سوار ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کشتیوں کو گہری جہازوں کو تباہ کر دے وہ یا عن ان اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بہت سارے گناہوں سے درگزر فرمائے اور عطا فرمائے اور پکڑ نہ فرمائے اور جب مہلت ختم ہو جائے تو اس وقت موت انسان کے لیے یہ پیغام ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا اللہ رب العالمین ہمیں ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کی توحفے قطع فرمار وہ یا علام یو اور جان جائیں وہ جو ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں ماں لہم من کہ اللہ کے غذب سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے اور جہاں تک دنیا کا تعلق ہے فما او تی تم من شعین تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا فمتا الحات دنیا یہ دنیا کی ذلیل زندگی کا ذلیل اور حقیر سامان ہے فانی سامان ہے یہ تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا ہاں اگر کوئی شخص شریعت کے مطابق زندگی گزارے اور وہ دنیا سے دل نہ لگائے بلکہ اس کا دل اللہ کی محبت سے سرشار ہو تو اس کے لیے یہ مال اور یہ اولاد نعمت بن جاتی ہیں مال اور اولاد یوں تو نعمتیں ہیں لیکن ہم نے اپنے اعمال سے انہیں زحمت بنا دیا تو نعمتیں یہ مال اور اولاد اور رحمت ان کے لیے ہیں کہ جو مال اور اولاد کی وجہ سے گنا نہیں کرتے شریعت کی پابندی کرتے ہیں معلّہ خیرن اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ سب سے بہتر ہے وہ اب اور ہمیشہ رہنے والا ہے لِلَّذِينَ آمَنُوا یہ ساری نعمتیں ایمان والوں کے لیے ہیں وہ اعلیٰ بھی اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اب نیک لوگوں کی صفات کا بیان ہے سب سے پہلی صفت وہ اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کا ذکر ہے تو ایمان یہ ہر عمل کے لیے ضروری ہے اگر ایمان نہیں تو کوئی نیکی قبول نہ ہوگی ایمان کے بعد سب سے پہلے تقوی اور پرہیزگاری کی جو منزل ہے اس میں اللہ پر بھروسے کا ذکر کیا گیا یقین جانیے شریعت پر عمل کرنے کے لیے اللہ پر بھروسہ کرنا انتہائی ضروری ہے اب سوچیں ایک شخص حرام روزی میں مبتلا ہے حرام کما رہا ہے اسے آپ کہیں کہ آپ یہ حرام کام چھوڑ دیں تو اس کا پہلا سوال کیا ہوگا اگر میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں گا تو کیا کھاؤں گا اس موقع پر کون سی چیز اسے حرام سے بچا سکتی ہے وہ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اسی طرح پوری مارکیٹ میں فراڈ ہو رہا ہے ہر تاجر نقلی مال کو اصلی بتا کر بیچ رہا ہے اب کوئی اس دکان پر بیٹھ کر یہ کہے کہ یہ اصلی مال ہے اور یہ نقلی مال ہے اور اصلی اور نقلی میں عوام فرق نہ کر سکتی ہو تو اب دیکھیں عقل یہ کہتی ہے کہ یہ تو بڑا مشکل ہے کہ ہم اصلی چیز جس قیمت میں دے رہے ہیں برابر والے دکاندار کو ہی قیمت میں نقلی چیز دے رہے ہیں اور نقلی چیز میں وہ نفع زیادہ کما رہے ہیں تو ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور ہمارا گزارا ہی نہیں نکلے گا لیکن اس موقع پر مجھے بتائیے کون سی چیز جھوٹ بولنے سے بچا سکتی ہے وہ اللہ کا بھروسہ کرنا بندہ یہ سوچے کہ جو روزی میرے نصیب میں لکھی ہے وہ مجھے ضرور ملے گی میں جھوٹ نہیں بولوں گا اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں رشتے داروں نے گناہوں کی طرف راغب کیا اور کہا کہ شادی میں یہ رسومات تو ہوں گی تو اس نے کہا کہ آپ کو رشتہ رکھنا ہے تو رکھیں میں یہ حرام اور ناجائز کام نہیں کر سکوں گا بتائیے جملہ کون کہہ سکتا ہے جس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو اے مالک کو مولا تو ہمیں بھی اپنی ذات پر بھروسہ اور اعتماد عطا فرما ولدین یجتا اور وہ لوگ جو بچتے ہیں اجتناب کرتے ہیں کب اسمی ولفوا بڑے بڑے گناہوں سے ولفوا اور بے حیائی سے دیکھیے بڑے بڑے گناہوں میں بے حیائی داخل ہے لیکن بے حیائی کا ذکر الگ کیا گیا اس لیے کہ بے حیائی یہ مسلمان کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہے جس قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جائے حدیث پاک میں فرمایا پھر اللہ کا غضب اس پر نازل ہوتا ہے جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے اس قوم میں بے برکتی عام ہو جاتی ہے تندستی عام ہو جاتی ہے آپس کی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں رشتوں کا تقدس مٹ جاتا ہے آ یہی ہو رہا ہے متقی لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں بلفواحشہ اور ہر قسم کی بھی حیائی سے بچتے ہیں ان کی نگاہیں بھی پاک ہیں ان کے ذہن بھی پاک ہیں ان کے دل بھی پاک ہیں مالک کو مولا تو ہمیں یہ سعادت عطا فرما وہ ادا ماں و اور جب وہ غصے میں آتے ہیں کوئی خلاف مزاج کام کر دے اور انہیں غصہ آ جائے ہم یگ تو وہ معاف کر دیتے ہیں اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں کیا ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کبھی غصہ پیا اگر ہم غصے سے بچنا چاہتے ہیں جو ناجائز غصے کا اظہار ہے اس سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ ہو سکے تو روزانہ اور ہو سکے تو ہر وقت ذہن میں غصے کے نقصانات کو آپ ذہن میں لائیں ان احادیث کو بار بار پڑھیں جس میں غصے کے ناجائز اظہار سے منع کیا گیا حضرت امام غزالی علیہ رحمان نے فرمایا کہ غصے میں انسان اچھلتا ہے اور بڑا شور مچاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا غصے میں وہ اچھل رہا ہوتا ہے چی کو پکار کر رہا ہوتا ہے تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اے غصے میں اچھلنے والے خیال کر کہیں یہ اچھال تجھے دو میں نہ ڈال دے اب کی بات تیرا اچھلنا تجھے جہنم میں نہ ڈال دے انسان کفریات بک دیتا ہے ماں بہن کی تمیز باقی نہیں رہتی غصے میں آ کر اپنی بیوی کو وہ تین طلاقیں دے دیتا ہے حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ غصے کے عالم ہو یا خوشی کا عالم ہو طلاق واقع ہو جاتی ہے اور اگر تین طلاقیں ایک ساتھ دے دیں تو امام مالک امام احمد بن حمبل امام اعظم ابو حریفہ امام شافعی چاروں مسلط کا متفقہ فیصلہ ہے اور تمام صحابہ گرام کا متفقہ فتویٰ ہے اور خود حضرت امام بن ماجا نے وہ روایتیں لکھی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم کے سامنے غصے کے عالم میں کسی نے تین طلاقیں دیں تو آپ نے فرمایا کہ تینوں طلاقیں واقع ہو گئیں اب یہ بیوی اس پر حرام ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ ول وسلم کی حادیث اور صحابہ کرام کے اقوال اور آئمہ کے اجما کے بعد اب کوئی کنفیوژن باقی نہیں رہتی تو یہ بات سمجھ لیجیے گا کہ تین طلاقیں یہ تین ہی ہوتی ہیں اس کے بارے میں یہ کہنا کہ تین طلاقیں ایک ہو جائیں گی یہ صرف شیطان کبار ہے شریعت سے اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ غصے کے عالم میں انسان اپنے آپ کو تباہ کر دیتا ہے اکثر قاتلوں سے جب پوچھا جائے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بس غصہ آ گیا اور میں نے یہ کام کر لیا وہ عیدا ماں غدیبو ہم یگ جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں عقل کا دشمن غصے کا علاج یہ کیسے آپ ضرور سنیں کہ غصے کے دینی اور دنیاوی صحت کے طور پر بھی جسمانی روحانی کتنے نقصانات ہیں جب بار بار غور کریں گے اور ہمیشہ یہ بات کہیں گے دوسروں کو سمجھائیں گے کہ غصہ کرنے والا اور ناجائز طور پر اس کا اظہار کرنے والا وہ بے وقوف اور نادان ہے وہ بے عقل ہے تو یہ بات جب ہم زبان سے لوگوں کو کہیں گے تو پھر غصہ کرتے ہوئے ہمیں شرم آئے گی کبھی کبھی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے جذبات میں انسان آ جاتا ہے لیکن یہ باتیں کرنے کی برکت سے اسے اپنے غصے کو کنٹرول مل جاتا ہے وہ اپنے غصے پر کنٹرول کرنے پر کامیاب ہوتا ہے غصے پر کنٹرول کرنے کے لیے روزانہ فجر کی نماز کے بعد گیارہ مرتبہ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور گیارہ مرتبہ سر اخلاص قل ہو اللہ آحت یہ فجر کی نماز کے بعد روزانہ پڑھے انشاءاللہ شاء تعالی غصے پر کنٹرول نصیب ہوگا ولدین ربیم اور نیک لوگ وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں جو بہت بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہیں یہ کن لوگوں کے لیے ہیں یہ وہ لوگ ہیں ولدین ربیم جو اپنے رب کے حکم پر جواب دیتے ہیں یعنی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں وہ اقوام اور وہ نماز پانی میں رکھتے ہیں نماز کا ذکر قرآن پاک میں سات سو مقامات پر ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اب لگائیے نماز کی پابندی کرنا توجہ سے نماز پڑھنا اور نماز کے لیے وقت دینا نماز کو اہم سمجھنا جب ہم نماز کے لیے بیٹھتے ہیں تو نماز میں توجہ نہیں پیدا ہوتی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نیند کو اہمیت دیتے ہیں کھانے پینے کو اہمیت دیتے ہیں اپنے کاروبار کو اہم سمجھتے ہیں اپنے ٹیلی فون کو اہم سمجھتے ہیں لیکن جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم ٹائم دیکھتے ہیں کہ میرے پاس ابھی صرف پندرہ منٹ ہیں مجھے آج نماز دس منٹ میں ادا کرنی ہے اور ہم آتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ بالکل این ٹائم پر آئیں جب جماعت کھڑی ہو جائے اور پھر ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ گیٹ کے پاس جا کر ہم سنتیں پڑھیں تاکہ فوراً بھاگنے میں آسانی ہو جائے اس کے لیے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں انہیں تکلیف نہ ہو ان کے آگے سے نہ گزرے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد میں امام صاحب نے سلام پھیرا اور جیسے ہی ابھی فاتحہ ہوئی ہے دعا مانگی گئی ہے اب دعا کے بعد پیچھے لوگ سنتیں ادا کر رہے ہیں لیکن لوگ نماز سے بھاگنے کے لیے انہیں سنتیں پڑھنی تو ہیں لیکن اپنی جگہ پہ نہیں پڑھیں گے وہ جا کر مسجد کے گیٹ کے قریب پڑھیں گے یا باہر نکل کے پڑھیں گے تاکہ سنتیں پڑھ کر فوراً انہیں بھاگنے میں آسانی ہو اب اس دوران پیچھے جو لوگ اپنی نماز مکمل کر رہے ہیں یا تو ان کو کراس کر کے نکلیں گے یا ان کے برابر سے ایسا نکلیں گے کہ انہیں دھکا محسوس ہوگا یا انہیں پھلان کر نکلیں گے حالانکہ نمازی کے آگے سے نکلنا یہ حرام اور گنا ہے یہ ایسا کیوں ہوتا ہے ایسی بے چینی کیوں ہے آدمی اطمینان کے ساتھ وضو کرے اطمینان کے ساتھ مسجد میں آئے اطمینان کے ساتھ سنتیں پڑھے اور پھر سنتیں پڑھنے کے بعد دو تین منٹ اس کے پاس باقی ہو جماعت کھڑی ہونے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اے مالک و مولا اب جو میں فرض نماز ادا کر رہا ہوں ایسی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جو نماز تیری بارگاہ میں مقبول ہو جائے اے مالک کو مولا مجھے سجوں کی لذت ادا فرما اس طرح بندہ دعا کر کے توجہ کے ساتھ نماز پڑھے سکون سے سنتیں پڑھے تسبیحات پڑھے سکون سے دعا مانگے اطمینان کے ساتھ وہ مسجد سے نکلے وہ یہ ہر کام کے لیے تو ٹائم دیکھے لیکن نماز میں ٹائم کی پرواہ نہ کرے ان شاء اللہ یہ تو ایسا انویسٹمنٹ ہے کہ جتنا زیادہ دیں گے اتنا ہی دنیا اور آخرت کی زیادہ بھلائیاں اور برکتیں ملیں گے وہ اقوام اور نماز وہ قائم کرتے ہیں وہ امرحم شوراں بین ہوں اور ان کے آپس کے کام آپس کے مشوروں سے ہوتے ہیں یعنی ان میں غرور نہیں ہے تکبر نہیں ہے خودبینی نہیں ہے وہ اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھتے بلکہ لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں اپنے اچھے دوستوں سے وہ مشورہ کر کے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچ بچار کر وہ فیصلہ کرتے ہیں جذبات میں آکر جذباتی ان کے فیصلے نہیں ہوتے حضرت صدر الفاد المولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمٰ آپ تفصیل خزان و عرفان میں لکھتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو قوم مشورہ کرتی ہے وہ صحیح راہ پر پہنچ جاتی ہے لیکن مشورہ کرنے میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہر معاملے کا مشورہ ہر ایک سے نہیں کیا جا سکتا اگر آپ کی آنکھ میں تکلیف ہے تو اس کا مشورہ آپ آنکھ کے ڈاکٹر سے کریں ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف ہے تو اس کا مشورہ آپ ریڑھ کی ہڈی کے ڈاکٹر سے کریں اگر آپ ایک بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو انجینئر سے کریں تو مشورہ کرنے کے لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس سے مشورہ کیا جائے وہ مشورہ دینے کا اہل بھی ہونا چاہیے رضا ق نافک اور اس روزی سے جو ہم نے انہیں دی وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں پیچھے فرمایا گیا کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں یہ ایک مومن کا بہت اعلی درجہ ہے مومن کا دوسرا درجہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی ظلم کرتا ہے تو وہ ظلم کا بدلہ لیتا ہے اور یہ مسلمانوں کو اجازت ہے وہ چاہیں تو بدلہ لینا چاہیں تو بدلہ بھی لے سکتے ہیں اور معاف کرنا چاہیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں لیکن معاف کرنا یہ افضل و اعلیٰ ہے والذین اذا اصب البغ اور وہ لوگ کہ جب ان پر ظلم ہوتا ہے ہم ین کا تو وہ بدلہ لیتے ہیں کبھی کبھی بدلہ لینا ضروری بھی ہوتا ہے کہ اگر قاتل کو ہمیشہ معاف کر دیا جائے تو لوگ قتل سے ڈریں گے نہیں ظالم کو اگر سزا نہ دی جائے تو پھر لوگ ظلم سے بچتے نہیں ہیں وہ جزا برائی کی سزا سی اتم مس لو ظلم کیا ہے اسی کی مسل ہونا چاہیے یعنی بدلہ لیتے وقت اس بات کی احتیاط ہو کہ زیادتی نہ ہو جائے یہاں تک کہ علماء نے ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے بیان کیا اگر کسی نے دو تھپڑ کسی کو مارے اب وہ بدلہ لینا چاہتا ہے وہ معاف کرنا نہیں چاہتا تو وہ دو کی بجائے ایک تھپڑ مارے کیونکہ دو مارنے میں خطرہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ وہ مار دے اس نے جس زور سے تھپڑ مارے ہوں وہ اس سے زیادہ لگا دے تو اب وہ ظالم بن گیا کل بروز کامت اس کی پکڑ ہوگی اس لیے بدلہ لینے میں یہ خطرات ضرور ہیں کہ کہیں زیادتی نہ ہو جائے تو یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ بدلہ لینے میں بعض ایسی چیزیں ہیں کہ ہم بدلہ لے ہی نہیں سکتے مثلا نعوذ باللہ میں ظالم کسی نے گالی بکی تو اب گالی کا بدلہ گالی تو ہو نہیں سکتا کسی نے کسی کی ماں بہن کو برا کہا تو وہ یہ تو نہیں کر سکتا تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ بدلہ لیتے وقت ہم بدلہ نہیں لے سکتے ایسے موقع پر اللہ کی بارگاہ میں معاملہ سپرد کرنا ہوگا تو جن چیزوں میں بدلہ لینا جائز ہے اور ہم بدلہ لے سکتے ہیں ان میں بھی فرمایا فمن آفا پس جو کوئی معاف کر دے درگزر کرے وہ اسلحہ اور وہ اصلاح کر دے اس لڑائی کو دور کرنے کی کوشش کرے کیونکہ جب بدلہ لیا جاتا ہے تو لڑائی کم ہونے کے بجائے اکثر طور پر بڑھ جاتی ہے کیونکہ عمل پھر اس کا ریئیکشن پھر اس ریئیکشن کا پھر ریئیکشن اس طرح ہوتے ہوتے لڑائیاں بڑھتی جاتی ہیں فمن آفا جو کوئی درگزر کرے وہ اصلاح اور اصلاح کر دے پس اس کا اجر اللہ رب العالمین کے ذمہ کرم پر لازم ہے ان نہ بے شک اللہ تعالی ظالموں کو پسند نہیں فرماتا باد ظلم ہی اور جو کوئی ظلم ہونے کے بعد جس پر ظلم ہوا مظلوم ظلم ہونے کے بعد جو کوئی بدلہ لے تو یہ جائز ہے فلا اکما علیہ سبیل تو یہی لوگ ہیں کہ ان پر سزا کی کوئی راہ نہیں ہے انہیں کوئی گنا نہیں ملے گا یعنی مراد یہ ہے کہ معاف کرنا افضل ہے لیکن بدلہ لینا بھی جائز ہے جبکہ شریعت کے دائرے میں رہ کر بدل لیا جائے ان نمزبیروں یا علمون سزا کی راہ عذاب کا راستہ تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں یعنی جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں انہیں اللہ تعالی سزا عطا فرمائے گا وہ یب وہ نفل اور الحق اور وہ زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں اولائک لم عذاب علیم یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے سوبرا و غفارا اور ضرور جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے یہ کوئی معمولی کام نہیں ان نظال ازمل امور بے شک یہ کام تو ضرور ہمت والوں کے کام ہے یہ بڑا مشکل کام ہے کہ صبر کیا جائے اور معاف کر دیا جائے جو شخص یہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرمائے گا جو لوگوں کو معاف کرے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے گا اللہ رب العالمین نے اس رکو میں نیک لوگوں کی جن صفات کا بیان فرمایا ایک کریم پرور دگار ہمیں بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل فرما ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑی